ہم غنیمت فے اور نفل کا فرق بیان کر چکے ہیں جو مال کفار سے جنگ اور پتا کے ذریعے حاصل ہو اسے غنیمت کہتے ہیں اور جو مال کفار سے لڑائی کے بغیر حاصل ہو وہ اسے فے کہتے ہیں اور وہ مال جو امیر جہاد کسی غازی اور مجاہد کو اس کے حصے غنیمت کے علاوہ اس کی کسی کارگزاری پر بطور انعام کے دے اسے کیا کہتے ہیں نفل جس کی جمع انفال ہے یہ بھی بتایا تھا کہ غز بدر یہ ایمان و کفر کا پہلا مہارکہ ہے اور کفار سے پہلی مرتبہ مال غنیمت حاصل ہوا اس سلسلے میں اب تک کوئی قانون نہیں تھا تقسیم غنیمت کے سلسلے میں چاندے اختلاف ہوا جو لوگ لائی ختم ہونے کے بعد مال غنیمت جمع کرنے میں لگے وہ یہ سمجھتے تھے کہ سب ہمارا ہے اور جنہوں نے مشقین کا تعاقب کیا کہ واپس نہ آ جائیں انہوں نے سمجھا کہ سب سے بڑا کام ہم نے انجام دیا لہذا ہمارا ہے اور وہ بوڑھے لوگ جو جھنڈوں کے پاس رہے انہوں نے یہ کہا یا وہ لوگ جو چند لوگ جو آسلسلم کے گرد رہے کہ کوئی چھپا دشمن کہیں آپ پر حملہ نہ کر دے وہ سمجھتے تھے کہ سب سے اہم کام ہم نے انجام دیا لہذا ہمارا یہ اختلاف ہوا تو آیت نازل ہوئی تھی یس ارون انل انفال سارے اموال غنیمت اللہ کے ہیں اور رسول کے ہیں کہ رسول جس کو چاہیں تقسیم کر تو اس کے بعد آگے حدیث آ رہی کہ آپ نے سلب کے علاوہ سلب کے علاوہ یعنی آپ نے اعلان کیا تھا نا اس میں غز بدر میں بھی اور بعض غزوات کے اندر کہ جو کسی کافر کو قطر کرے تو مقتول کافر کا سلب اس کا ساز و سامان سب اس کا ہے تو سلب کے علاوہ باقی اموال غنیمت کو آپ نے تمام مجاہدین کے درمیان برابر تقسیم کر دیا <تصفح> یہ اوپر والی روایت میں ہے تو <تصفح> بتایا جیسا کہ میں نے کہ غنیمت کے سلسلے میں تین گروہ ہو گئے تھے نا تو ہر گروہ کو اپنے علاوہ دوسرے کوس میں سے ملنا ناگوار تھا لیکن جب آئے نازل ہو گئی تو اب اس کے بعد سب مطمئن ہو گئے تو تشبیح بھی دی گئی کہ اسی طریقے سے شروع کے اندر آپ وسلم لے کر کے گئے تھے مدینہ سے باہر کس واسطے یہ معلوم ہوا تھا جبر اسلام نے آپ کو اطلاع دی تھی کہ ابو سفیان چالیس آدمیوں پر مشتمل قافلے کے ساتھ مال تجارت لے کر کے شام سے آ رہا تو اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے آپ کچھ آدمیوں کو لے کر کے نکلے تھے جن کی تعداد مشہور تو تین سو تیرہ ہے لیکن روایت تین سو پندرہ کی بھی ہے تین سو سترہ کی بھی ہے تین سو انیس کی بھی ہے بہت مختصر جماعت تھی تو لڑنے کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے کہ مسلح ہو لیکن بعد میں جو ہے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مکہ سے ایک ہزار کا لشکر آ رہا اپنے تجارتی قافلے کو بچانے کے لیے تو اب یہ ہوا کہ تجارتی قافلے کا سامنا کیا جائے یا اس لشکر کا اس میں اختلاف ہو گیا تھا باد صاحبہ کو ناگوار تھا کہ لشکر سے لڑنے کی تو تیاری کر کے ہم آئے نہیں جاتی قافلہ مال بھی ان کے پاس زیادہ اور تعداد بھی کم ہے کل چالیس ہیں تو اسی طرف چلنا چاہیے لیکن آخر کار جب لشکر ہی سے مقابلہ ہوا لڑائی ہوئی اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا اور مال غنیمت سے نوازا تو سب کو جو پہلے نہیں چاہتے تھے لشکر سے بھیڑنے کو ان کو بھی اچھا لگا کہ یہ بہت اچھا ہوا رب من کا ممبئیتی کا بلحک وہ نہ اب پچھلی روایت کی صنعت دیکھ لیجئے بابن پن ہم نے اصطلاحی معنی بیان کیا کہ نفل جس کی جمع انفال آتی ہے اس مال کو کہتے ہیں جو امیر جہاد کسی غازی مجاہد کو اس کی کارگزاری کی بنا پر حصہ نعمت کے علاوہ بطور انعام دے لیکن یہ لفظ غنیمت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے چنانکہ غنائم بدر کے اوپر قرآن نے انفال ہی کا لفظ استعمال کیا یس ال کا انل تو قرآن کی اتباع میں امام ابو داؤد نے بھی یہاں غنیمت کے لیے نفل کا لفظ استعمال کیا ہے نفل بانا غنیمت ہی ہے تو صنعت دیکھیے حدثنا دسنا وحب ن اعلی اخبارانہ خالد یہ خالد کون ہے امام ابو ابوداؤد کے استاد الستاد شیخ الشیخ امام ابوداؤد کے شیخ کون ہیں وہ ابن بقیہ اور وہ ابن بقیہ کے شیخ کون ہیں خالد تو اس میں اتنی تفصیل ہے اب آگے آج جو آپ نے حدیث پڑھی اس میں ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے روز فرمایا من قتل قاتیرن فلح کازا و ومن و من اثارا اصیرن فلح جو شخص کسی کو قید کرے تو اس کے لیے اتنا اتنا مال ہے سما ساک پھر وگے اسی جیسا بیان کیا جو اوپر اب امام ابو داؤد کہتے ہیں حدثن حدیث و خالدن اتمو کی پہلی حدیث جس میں خالد کون ہے امام ابو داود کے شیخ ال شیخ تو خالد والی حدیث اتمو اس حشیم والی حدیث سے زیادہ کامل مکمل ہے سمجھے نا جیسے کہ اس میں زیادہ تفصیل بیان کی ہے نا پوری ادتنا <تصفيق> ادائیوار <آگے پڑی ہیں. تصفيق> یا ابن ابی جائیداد نے کہا کہ داود نے اس حدیث کو اسی صنعت سے بیان کیا اس میں کہا کہ قص سمہا رسول اللہ صلی اللہ سلم بس سوا بدر کے غنیمت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلم کے علاوہ خمس نکال کر کے باقی تمام مجاہدین کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ حدیث خالد اتم باب کی پہلی حدیث خالد کی روایت کردہ وہ زیادہ کامل اور مفصل ہے پڑھیے <تصفيق> وقال يا رسول الله ان الله قد شفاك ذي اليوم قد علمه ما بين هذا السيف قال ان هذا السيف لي لي ولا لك فلهذ هو انا اقول يعطاه يوم لم يبلغناي فرئنا ان اله الا الرسول وقال ابن فقلت انه لم نبلغ شيئا عليه وسلم ابن وقاص کے بھائی امیر ابن وکاس کو گزو بدر کے اندر کسی کافر نے شہید کر دیا تھا <clears throat> تو حضرت صادم عکاس بیان کرتے ہیں ہاں ساد وقاص نے بھی ایک کافر کو قتل کیا اور اس کی تلوار لے آئے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بدر پہنچا ایک تلوار لے کر فکول تو یا رسول اللہ ان اللہ قدا صدری الوما من العدوی الا کے رسول اللہ تعالی نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا آج دشمن سے یعنی دشمن کو شکست دے کر کے فہب لی حاضت صحیفہ تو یہ تلوار آپ مجھے دے دیں اور آپ نے فرمایا انا حاضر صیفہ لئی سالی و لال کا اس وقت تک جو ہے غنیمت کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا نا اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ تلوار نہ تو میری ہے اور نہ تمہارے باپ کی کہتے ہیں میں تو بجھ گیا فضا تو و میں وہاں سے چل پڑا درہ حالے کی میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اتاہ یوم ملم یوبلا بالی بال ابلو بالان سے مزار مجول یوبلا میں وہاں سے چل پڑا درہ حالے کی میں دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ تلوار آج دی جائے گی ایسے شخص کو جو میری طرح آزمائش میں نہیں ڈالا گیا یعنی جس نے اس لڑائی میں میری جیسی محنت اور مشقت نہیں اٹھائی فبائنا آنا تو جس وقت میں اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ پہنچا میرے پاس آپ کا بھیجا ہوا قاصد فقار اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول تمہیں بلا رہے ہیں عجیب آپ کی پکار کو قبول کرو یعنی چلو فاداننتو انہوں نازالا فیا شیوں فیا بی کالامی تو میں سمجھا کہ میرے بارے میں شاید میرے بارے میں کچھ نادل ہوا ہے کیوں بیکالمی میری بات کی وجہ سے جو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کسی مطلب میں حقدار تھا اس تلوار کا لیکن ایسا لگتا ہے ایسے شخص کو وہ تلوار دی جائے گی کہ جو اس کا اہل نہیں ہے جس نے کوئی میری طرح سے اس نے کوئی مشقت نہیں اٹھائی ہے تو میں سمجھا کہ میرے بارے میں شاید کچھ نادل ہوا ہو میری بات کی وجہ سے فجی میں آیا فقال اللہ علیہ وسلم تو مجھ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا سلطنی حاضر صیفہ تم نے مجھ سے یہ تلوار مانگی تھی اس وقت لیسا ہوا لی ہوا وہ تلوار نہ میری تھی نہ تمہاری تھی وہ اللہ قد جا لی اور اب اللہ تعالی نے اس کو میری قرار دے دیا قُلِ انفارو لِلَّهِ فوگ والا تو اب مجھے اختیار ہو گیا میں چاہے جس کو دوں لہٰذا یہ تلوار تمہاری ہے لے جاؤ پھر آپ نے آئے پڑی یس القا انل انفال ہی پلل انفالی ور رسول تو غنیمت کے سلسلے میں یہ پہلی آئےت سمجھے نا جس میں مال غنیمت کے اندر تنہا اللہ نے اپنے رسول کو تصرق کا حکم دیا <تصفح> بعد میں آئے پھر نازل ہوئی جس میں تفصیل ہے والم انما غنیم تم بن شعین لِلَّهِ خُمُسَهُ صح ولید رسولی ولید الد القربہ ولیکامہ اس نے تفصیل بیان کر دی کیا کہ غنیمت کا خمس پانچواں حصہ ایک بٹا پانچ روپے میں بیس پیسہ یہ اس کا ہے اللہ اس کے رسول کا ہے باقی چار خمس روپے میں اسی پیسہ یہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوگا اور وہ جو ایک بٹا پانچ نکال لیا گیا اس میں پانچ ہیں لل رسول و لدل قربا ولی تامہ پانچ ہیں جو خنس نکالا گیا چار خنس تو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کا حکم دیا گیا اور ایک خنس تو نکالا گیا اس کے بھی پانچ حصے ہوں گے تو گیا رسول کا یا امام المسلمین کا خمس الخمس ہے خمس میں سے خمس <كذ Laser> <تصالح> البتہ رسولی ولیز القربہ ہر ایک کے ساتھ لام نہیں لایا گیا آگے جو ہے ولیطامہ ولیل مساکین ولیدن صبیل نہیں کہا گیا بلکہ بغیر لام کے عطف کر دیا گیا اس کا مطلب آپ کے اوپر لازمی نہیں ہے کہ پانچوں میں سے ہر ایک کو پہنچائیں مطلب یہ پانچ مجموعی طور پر یہ مسئلہ بیان کر دیے گئے آپ ہسب مسلحت جس کو جتنا چاہیں دیں تارا ابوداؤ تو یس الکا انل لوگ پوچھتے ہیں آپ سے اموالے غنیمت کے بارے میں کہ کس کو ملیں گے یا یہ کس کے ہیں آپ پل آپ کہہ دیجئے کسی کا نہیں سارے اموال غنیمت اللہ کی ملکیت ہے اور اس کے رسول کے تصرف میں سمجھ گئے ابوداؤد کہتے ہیں کہ قراۃ ابن مسعود یس القد نفلہ عبداللہ مسعود کی قرات ان کے بغیر ہے یس ال کا انل نہیں یس ال نفل لوگ آپ سے مال غنیمت مانگتے ہیں لوگ آپ سے مال غنیمت مانگتے ہیں اس آدمی اوقاس نے تلوار مانگی تھی نہیں وہ ہی کی تو تھی نہیں تو آپ کہہ دیجیے کیا وہی جو آپ نے جواب دیا تھا پہلے ہی کہ نہ میری ہے نہ تمہاری ہے وہی جواب نہ ہوا وہ انفال ہاد حدیث حسن یہ ہے نا مزیدار حدیث ہاں چلو پڑھو ذرا سپیڈ بڑھاؤ یہ باپ پورا پڑھانا ہے ادھورا نہیں چھوڑنا سریا وہ مختصر جماعت جس کو کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیجا جائے اور جیش کہتے ہیں بڑے لشکر کو جیش کہتے ہیں بڑے لشکر کو ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے مدینہ سے ایک مختصر جماعت کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیجی مستقل طور پر اور ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک بڑی لڑائی کے لیے ایک بڑا لشکر روانہ ہوا جاتے ہوئے اسی بڑے لشکر میں سے ایک جتھا مختصر جماعت منتخب کر کے کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا کہ اسے فتح کر کے اور پھر لشکر سے آ ملو. پھر لشکر سے آ ملو. چرانچے اس کو بھی سریا کہتے ہیں یہ گئے اللہ کے فضل سے فتح حاصل ہوئی مال غنیمت بھی حاصل ہوا اور پھر اس کے بعد جا کر کے بڑے لشکر سے مل گئے یہ تو جاتے ہوئے اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ واپسی کے اندر راستے میں سے ایک مختصر جماعت منتخب کر کے کسی بستی کی طرف روانہ کر دیا جاؤ سے فتح کر کے پھر مدینہ آ جانا اس طریقے سے بھی ہوا ہے یہاں جس سریے کا ذکر ہے یہ سریا پندرہ یا سولہ آدمیوں پر مشتمل تھا بڑے لشکر روانہ ہوا تھا نجد کی طرف جس میں پندرہ سولہ آدمی تھے اور اس جماعت کی قیادت ابو قطع کر رہے تھے اس وجہ سے یہ سری سری ابو خطادہ کہلاتا ہے اور واقعہ سن آٹھ ڈگری کا ہے فتح مکہ سے پہلے نجد کے علاقے میں خزیرہ خا زرا نام کی ایک بستی جہاں ایک قبیلہ بنو غطفان آباد تھا انہی پر قابو کر پانے کے لیے یہ سریعہ بھیجا گیا تھا جس سریے کا ذکر ہے اس سریے کا نام کیا ہے سریے ابو قتادہ جسے بھیجا گیا تھا نزد کے علاقے میں واقع خضرہ نام کی بستی میں آباد قبیلے بدوغت فان پر حملہ کرنے کے لیے پہلے قصہ سنیے. بابن فن نفلی لریتی من السکر اس, لش... اس سریا کے واسطے اس سریا کو نفل دینے کے بارے میں جو بڑے لشکر میں سے نکل کر کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے جائے امام ابوداؤد کہتے ہیں حد دسانہ عبد الوہاب ابن الجدہ تو عبد الوہاب ابن نجدہ کون ہوئے امام ابو داود کے شیخ ہوئے نا وہ کہتے ہیں حد ابن مسلم ان کا نام ولید ہے یعنی ولید ابن مسلم تو ولید ابن مسلم کیا ہوئے ابو داود کے شیخ شیخ, شیخ پھر تحویل ہوتی ہے کہتے ہیں ہا و موسی بن عبد الرحمن التاکی ابو داؤد کے دوسرے شیخ کون ہیں موسبن عبد الرحمن وہ کہتے ہیں حدثنا دسنا مبشر مبشر کون ہوئے ابو داؤد کے شیخ الشیخ پھر دوسری تحویل ہا وحد محمد بن اوف الطائی ان الحکم ابن نافی تو یہ حکم ابن نافے کون ہوئے یہ بھی شیخ و شیخ ہوئے حد المانا ان سب سے حدیث کا مضمون اور معنی بیان کیا الفاظ اگر سے الگ رہے تین ہو گئے ایک تو امام ابو داود کے پہلے شیخ و شیخ ولید ابن مسلم دوسرے شیخ و شیخ مبشر تیسرے شیخ و شیخ حکم ابن نافع یہ تینوں کل یہ سب تین کے تین روایت کرتے ہیں شعیب ابن ابو حمزہ سے اور وہ روایت کرتے ہیں نافے سے اور نا سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ با آسانہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم فی جئی شن قبال نجد. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے لشکر میں بھیجا نزد کی طرف نے یعنی کی جانب و نباسا سریتمنل جیش اور اس جیش یعنی بڑے لشکر میں سے ایک سریہ یعنی مختصر جماعت نکل گئی اس کو دوسری طرف بھیج دیا فکان سہمان الجیشی اس نئے اشراب ایرن اس نئے تو ہوتا یہ تھا کہ بیچ راستے میں بڑے لشکر میں سے کوئی چھوٹی جماعت کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیجی گئی اور وہاں اس, کو, اس جماعت کو فتح حاصل ہوئی اور غنیمت بھی ملا تو اس غنیمت کا سلس یا روبو اس سریا کو دے دیا جاتا تھا اور باقی غنیمت کو وہ سریا جو ہے لے کر کے جاتا تھا اور وہاں لشکر کے پاس جمع کر دیتا تھا پھر لڑائی ختم ہونے کے بعد سارا مال غنیمت سارا کیا یعنی جہاں اصل لڑائی تھی وہاں جو کچھ غنیمت حاصل ہوا اور یہ سریا جو غنیمت لے کر کے گیا جمع کیا وہ سارا مال غلیمت اکٹھا کر کے تمام مجاہدین کے درمیان تقسیم کیا جاتا تھا تو یہاں جو بیان کر رہے ہیں کہ سریا کو بتاؤ نفل کے ایک ایک اونٹ ملا اور پھر جب یہاں بڑے لشکر میں آیا تمام مجاہدین کے درمیان غلیمت تقسیم کیا گیا تو ہر ایک کو بارہ بارہ اونٹ ملے تو ہم لوگوں کے تو بارہ ہی اونٹ رہے اور سریا والوں کو ایک اونٹ پہلے ہی نفل کے طور پر مل چکا تھا اور بارہ یہاں حصے میں تو بارہ ایک تیرہ ہوگے نہیں ہوگے اسی کو بیان کر رہے فقانا سہمان الجیسی اس نے اشرا ب اس نئے اشرا ب تو لشکر کے تو بارہ بارہ اونٹ ہوئے وہ نفل و اہل سریتی بائیرن بیرن اور سریا والوں کا نفل ایک ایک اونٹ تھا فکانتا سہمانوم سلاستا اشرا سلاستتا اشرا تو سریا والوں کے حصے تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے <vlogs> اب ایک اشکال سن لیجئے یہ جس سریہ کا ذکر آیا اس کو سریے ابو قتادہ کہتے ہیں اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے یہ لشکر چار ہزار افراد پر مشتمل تھا یہ لشکر چار ہزار افراد پر مشتمل تھا اور اس لڑائی میں غنیمت میں دو سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں حاصل ہوئی سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لشکر چار ہزار افراد پر مشتمل تھا اور اس لڑائی میں غنیمت کے طور پر دو سو اونٹ اور چار ہزار دو ہزار بکریاں حاصل ہوئیں تو اب بتاؤ دو سو اونٹ اور چار ہزار فوجی بارہ بارہ اونٹ کا ملے ہاں بارہ بارہ کلو تو گوشت بھی نہیں ملے گا بارہ بارہ اونٹ کہاں مل جائیں گے حج <laughs> کال نہیں جب مجاہدین کی تعداد چار ہزار ہے اور غنیمت میں اونٹ کل دو سو ہے تو بارہ بارہ اونٹ کیسے مل جائیں گے <clears throat> تو اس کا جواب یہ ہے کہ دو سو اونٹ تو صرف وہاں حاصل ہوئے یعنی yani اہل سریا کو سمجھ گئے نہیں اور یہاں غنیمت خالی وہی تو ہے بلکہ شریعہ جو غنیمت لے کر کے آیا بڑے لشکر کے ساتھ ملا وہ اور بڑے لشکر کو جو غنیمت ملا وہ سب ملا کر کے تقسیم ہوا گا اس کے حساب سے بارہ بارہ اونٹ ملے ہوں گے ایک جواب تو یہ ہے دوسرا جواب جو امام ابو داؤد بغیر کہہ دینا چاہتے ہیں سمجھ گئے نا اور میں بیٹھتے ہی وہ جواب دے چکا ہوں کیا کہ کی کبھی تو مدینے ہی سے آپ کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے ایک مختصر جماعت بھیج دی اس کو بھی سریا کہتے اور کبھی ایک بڑا لشکر جو ہے کہیں بڑی لڑائی کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں اسی بڑے لشکر میں سے چند لوگوں کو منتخب کر کے ایک جماعت بنا دی اور کسی بستی کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا جا کہ جاؤ اس بستی کو فتح کر کے پھر آ کے وہاں آگے ملنا ایسا بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے. دونوں ہوتا ہے یہاں جو ذکر ہے کیا باآسانہ رسول اللہ صلاح سلم فی جئی سین قیبالاند ون باسا با سری یا تم مینل جیش یہاں کیا بان کہ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو ایک بڑی جنگ کے لیے بڑے لشکر میں بھیجا اس بڑے لشکر میں سے ایک مختصر جماعت جسے سریا کہتے ہیں اس کو دوسری طرف بھیج دیا نز کے علاقے میں یہ ہے نا لیکن یہ راوی کا وہم ہے یہ راوی فی جیسین کا جو لفظ ہے یہ راوی کا وہم ہے کسی بڑے لشکر میں سے جو ہے نکال کر کے یہ سریا نہیں بلکہ مدینہ ہی سے یہ سریا جو پندرہ سولہ افراد پر مشتمل تھا بھیجا تھا تو ختم ہو جائے گا نہیں شان سے دیکھیے ابھی میں نے سند بیان کی تھی نا کہ امام ابوداود کے شیخ و شیخ ولید ابن مسلم اور مبشر اور حکم ابن نافع یہ تینوں روایت کرتے ہیں کس سے شعیب ابن ابو حمدہ کی نافے کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر سے ہے نا اب آگے سنگے حد الولید ابن اطبا الدمشقی قال قال الولید یعنی ابن مسلم حد دست ابن المبارک پڑھا بھائی پڑھ دی روایت اچھا تو یہ ولید ابن مسلم امام ابو ابود کے شیخیخ ولید ابن مسلم کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے اس حدیث کو جو گزری بیان کیا پلتو میں نے کہا اس سے عبداللہ ابن مبارک سے وقضا اور اسی طرح یعنی جس طریقے سے یہ شعیب ابن ابو حمزہ نے نافع کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی جس میں فی جائشن کا ذکر ہے کہتے اسی طرح ہم سے بیان کیا ابن ابی فروہ نے بھی نافے کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر سے ہا قضا رابی کو شک ہو گیا کہ ہا قزا کہا یا نہ وہو کہا اسی طرح کس طرح کیا مطلب جس میں جیش کا ذکر ہے کہ جیش یعنی بڑے لشکر میں سے نکال کر یہ سریا بھیجا تھا کالا تو عبداللہ مبارک نے کیا کہا زیادہ نام گنا کر مروب نہ کرو لا یا دلو منسمئی تا بھی مالک یعنی مالک نا انس منسمئی جن جن کا تم نے نام لیا ہے جن جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب مل کر بھی لا یا دلو بیماں لیکن مالک ابن انس کے برابر نہیں ہو سکتے یعنی مالک ابن انس کا مقام بہت اونچا ہے اور انہوں نے اب اس روایت کے اندر جیش کا ذکر نہیں کیا ہے جیش کا ذکر نہیں کیا ہے اس کا مطلب یہ سریا کسی بڑے لشکر میں سے نکال کر نہیں بھیجا گیا تھا آگے دکھائیں گے یہاں دیکھیے محمد ابن اسحاق بھی نافع کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا نظر کی طرف کہتے ہیں کہ اس سریا کے ساتھ میں بھی نکلا فا اسبنا نامن ہم نے غنیمت میں بہت سے مویشی پائے ف نف پالانہ امیرنا ب ایرن لکل انسان تو ہم سب کو ہمارے امیر جہاد نے ہر انسان کو ایک ایک, ایک اونٹ دیا بطور نفل سمجھے قدیمہ اللہ رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم ہم لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غَنِيمَتَنَا آپ نے ہمارے درمیان ہماری غنیمت کو تقسیم کیا اشحاب کلّال منا اس نے اشراب ایرن بادل خمس تو ہم میں سے ہر آدمی کو بارہ بارہ اوٹ ملے خمس کے بعد یعنی پہلے آپ نے خنس نکالا اس کے بعد باقی چار کو ہمارے درمیان تقسیم کیا تو ہر ایک کو بارہ بارہ اونٹ ملے تو ایک اونٹ بتاؤ نفل پہلے ہی مل چکا تھا اور شاہ غنیمت کے طور پر بارہ بارہ اونٹ پھر ملے تو تیرہ ہوگے نہیں ہوگے واما ہا صابانہ رسول اللہ سلم بل آتا صاحبہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے نہیں حساب لیا اس اونٹ کا جو ہم کو ہمارے ساتھی نے پہلے بطور نفل کے دیا تھا کہ بھائی ایک اونٹ تو تمہیں پہلے ہی مل چکا ہے لہذا گیارہ لو ایسا نہیں والا آبا لائب اور اور اور لگایا اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے کیا کہ بتاؤ نفل جو ہے ایک ایک, ایک اونٹ دیا تھا تو ہمیں سے ہر ایک کے تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے بھی نفل نفل سمیت نفل کے طور پر ایک اونٹ تھا نا یہ فلو نہیں ہے یہ با ہے ہم سے ہر ایک تیرہ تیرہ اونٹ ہو گئے نفل سمیت تو دیکھیں اس روایت کے اندر کہیں جیش کا ذکر ہے ہاں؟ اس روایت سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مستقل طور پر آپ نے یہ سریا بھیجا تھا یہ نہیں کہ راستے میں کسی لشکر میں سے جو ہے نکال کر کے بھیجا تھا پڑھو بھائی دیکھیے اس میں بھی جو ہے یہ لائش بھی نافے کے واسطے سے عبداللہ عمر کی روایت ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی جیش کا ذکر نہیں ہے بلکہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریا بھیجا جس میں عبداللہ عمر تھے اند کی طرف تو غنیمت میں بہت سارے اونٹ پائے تو ان کے حصے جو ہے بارہ بارہ اونٹ تھے وہ لو پیلو با ایران اور بطور نفل دیئے گئے ایک ایک اونٹ ابن مذہب نے اس لفظ کا اضافہ کیا ہے فالم یو عر رسول اللہ صاحب وسلم اللہ کے رسول وسلم اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی یعنی ابن عمر نے جو ایک ایک اونٹ جو ہے بطور نفل دے دیا تھا اس کو باقی رکھا اس کے علاوہ بارہ بارہ اونٹ دیے تو لش کی بھی روایت میں جیش کا ذکر نہیں آگے <سلام> برقی روایت میں تھا ونف فالانا رسول اللہ شاہلم ب ایرن ب ایرن اللہ کے رسول شاہ اسلم نے میں اس سے ہر ایک کو ایک ایک, ایک اوٹ بطور نفل دیا اب ابو داؤد کہتے ہیں کہ اور ہاں ابو داؤد یہ کہتے ہیں کہ ہاں رواہ بردن سنان الناف مسلا حدیث عبید اللہ و روایو الناف مسلح اللہ النح کال مگر عیوب کی روایت میں کہا کہ کی وہ نف فلانا نف با ایرن بائی سمجھے معروف کا سیگا پڑھنے کے بجائے مجبور پڑھا معروف پڑھو گے تو فائل ذکر کرنا پڑے گا جیسے اوپر والی سطر میں نفلانا رسول اللہ صلم یہاں نف فلنا با ایرن بطور نفل دیے گئے ہم ایک ایک, ایک اونٹ انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام نہیں لیا بس